سید درے شاہی بنتے تاحت چکن طرف پہلو زخمی کی چبھنج اور ہاتھوں میں ولایت کا رنگ رب اکبر کی قسم لڑکھڑائے سرے دربار ستم لڑکھائے سرے دربار ستم گاسبوں کرسی نشینوں کے قدم لہ جائے بنت محمد کے علم کا معارخ کا قلم چار جانب ہے شکاوت کے علاؤ کا دھواں کور چشموں کے مقابل ہے سلونی کی زبان منتصرو تصویر انتظر ہوتا ارے آغاز تلاوت کیے وحدت کے سخن رب غفار کی تامجید و سناجود و کرم ملکہِ عرش نے پھر بابِ رسالت کھولا ظلمتِ شب میں بڑھے سبوہِ نبوت کے قدم گنگتے اہلِ ستم وجد میں لا قلم اور زمین بوش ہوئے ظلم و شقاوت کے سنم انتظرو انا متضروں، انا متضروں، انا متضروں پھر شریعت کے اصولوں کو معانی بخشے نور قرآن کی عظمت کے سخند رائے دنوں ماں کو براہی نتا فرمائے دفتن لہ جائے بیدار نہ کر وقت بدلی سرے دربار کھڑی ہوں شک و لغز سے بری ہوں فاطمہ بنت نبی ہوں تزیرو تزیرو تزیرو تم تو خواشا ذلت کے بیابانوں میں میرے بابا نے تمہیں اس نے رہائی بخشا تم نے جب کفر رسالت کے مقابل پایا بھاگ اٹھے سر میدان بھگوڑے بن کر جب شاہ مرد مجاہد تھے علی شیر جلی ٹوٹ پڑتے تھے سر جل کی صورت مرد میدان علی ہاں رب کی جلی شان کئی رنج ملا سر دربار کھڑی ہوں شکو لگز سے بر فتح بنتے نبھ روزی روزرو روح پر زخم ہے اور دل میں جدائی کی کسک چار سو شولا پشاس کی جاسوس تفش پھر اٹھایا سر دربار وراثت کا سوال ارتھ آلوت ہوئے نشینوں کے جلاس پھر پڑھا لے جائے ربی میں وراثت کا چار سو پھیل گیا نت کے سلونی کا شباب تینوں حکمت کے چراغوں کو بجھانے والوں خم کے پیمانے ولایت کو بھلانے والوں بخذ کے شوروں کو جلانے والوں و خنجر تلوار اٹھانے والو لے کے اٹھو گے سرے حشر خساروں کا ببان تو پھر اس میں سر پاؤ گے لہ جائے لگائے مان ستم اور سینے میں اٹکنے لگتا ہوت کے دم دشتِ صفاق میں لہرائے ولا دیا مچھ مائے انسار کو دستور اے بنی تین اٹھو حق کے مددگار بنو دست ظلمت میں بلایا طلبار بنو تم تھے امت کے نگہ رسالت کے رفیع ہمت میں جری پیمن کے حلی نے خیانت کر لی حسب وسی نشینوں کی عطاط کر لی پھر لی آخر رسالت سے بغاوت کر لی سر میں ولایت سے اداعت کر لی ابسرے حسر اٹھاؤ گے گناہوں کے بابا نبے اکبر کا غضب اور قہر کے بوچا تن پہ زخموں کی کسک رو قدم اٹھ نم دل میں پی ہے اغیار کے گستا سل میں پی ہے صدیوں سے لہدری بربت کن سا